ہم بو بچوں کے لیے اسلحی کہانیاں اور بہت کچھ محمد کا روزہ رہا ہے بلندی اپنا نصیب ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس قرآن ڈاٹ کام الحمد للہ علام اللہ نبی أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي جلهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا الله اللہ یہ صورت البقرہ کی آیت نمبر دو سو ہے اور اللہ اللہ پاک کی توفیق شامل حال ہوئی تو آج انشاءاللہ العزیز ہم دوسرا پارا ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اللہ نے کرم کیا تو انشاءاللہ اللہ اگلے اتوار سے تیسرا پارا شروع ہوگا اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو موسا کے بعد یہ میں نے لفظی معنی کیا الم تارا کیا تم نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو موسا کے بعد قرآن کریم میں کئی مواقع پر اسی انداز سے خطاب کیا گیا ہے الم تارا کیا تم نے نہیں دیکھا حالانکہ وہ واقعہ ایسا ہوتا ہے جو حضور علاد اسلام کی دنیا میں تشریف آوری سے صدیوں سال پہلے ہزاروں سال پہلے ہو چکا اور اس موقع پر اولا تو خطاب حضور ہی سے ہوتا ہے لیکن سانین خطاب ہر قرآن پڑھنے والے سے ہے علم تارا کیا تم نے نہیں دیکھا اے قرآن کا مطالعہ کرنے والے اے قرآن کی تلاوت کرنے والے اے اللہ کا کلام سننے والے یہ طرز خطاب ایسے موقع پر اختیار کیا جاتا ہے جب کسی بڑے واقعے کی طرف اشارہ کرنا اور اس سے کوئی اہم نتیجہ نکالنا مقصد ہوتا ہے اور رویت سے مراد ہمیشہ بصارت سے دیکھنا آنکھوں سے دیکھنا یہ مراد نہیں ہوتا بلکہ غور و فکر اور عبرت اور نصیحت کا حصول بھی مقصد ہوتا ہے چنانچہ ایسے موقع پر ترجمہ یوں کر دیا جاتا ہے الم طار کیا تمہیں خبر نہیں کیا تم نے غور و فکر نہیں کیا بنی اسرائیل کی ایک جماعت کے بارے میں جو علیہ اسلام کے بعد ہوئی اس کالو لینبیباس مَلِكًا نقات فِي سَبِيلِ اللہ جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک امیر مقرر کر دیجئے کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کریں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ السلام کی وفات کے تین سو سال بعد پیش آیا ایک بڑی طاقتور جنگ جو اور زبردست قوم تھی وہ بنی اسرائیل پر مسلسل ہمرے کر رہے تھے اور ان کے حملوں کے سامنے بنی اسرائیل بالکل بے بس ہو چکے تھے وقت کے نبی تھے حضرت شمویل یا حضرت سمویل علی اسلام وہ شام کے قرب و جوار میں رہتے تھے بہت بوڑھے ہو چکے تھے جنگ کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی اور ان کے بچوں میں بھی امارت کی صلاحیت نہیں تھی چنانچہ بنی اسرائیل نے ان سے گزارش کی کہ آپ کسی کو ہمارے لیے امیر جہاد مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کرا میں امالکا سے اس امیر کی قیادت میں جہاد و کتال میں حصہ لے اللہ کا نبی اپنی قوم کے مزاج سے آشنا تھا اللہ کا نبی جانتا تھا کہ یہ جوشیلی باتیں تو بڑی کرتے ہیں نعرے بڑے لگاتے ہیں تقریریں بھی بڑی جذباتی کرتے ہیں مگر عمل کچھ بھی نہیں یہ بات یاد رکھیں قرآن آئینہ ہے قرآن آئینہ ہے یہ شکل دکھاتا ہے شکل دکھاتا ہے تو ہم یہ واقعہ سنے تو ہو سکتے کہ اس واقعے کے آئینے میں ہمیں اپنی شکل دکھائی دے تو اللہ کے نبی جانتا تھا کہ یہ ناروں کے ہیرو ہیں عمل کے زیرو ہیں باتیں بڑی بڑی عمل کچھ بھی نہیں اس لیے جب انہوں نے کہا ہمارے لیے امیر مقرر کر دیجیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کالحل اسی تم ان قطبہ علی کمل قطالو اللہ تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ تم پر کتال فرض کر دیا جائے تو تم قتال کرو ہی نہیں ایسا تو نہیں کرو گے جہاد کے لیے بڑی سنجیدہ فکری نظری روحانی اور فوجی تربیت کی ضرورت ہے اس کے لیے اخلاص نیت عظیمت صبر شجاعت اور ایثار جیسے اعلی اخلاق کا ہونا بھی ضروری ہے صحابہ رام پر ایسے جہاد فرض نہیں کر دیا گیا تیرہ سال اللہ کے نبی نے محنت کی ہے تیرہ سال جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ تین سو تیرہ بھی ایک ہزار کو شکست دے سکتے ہیں وہ ذرا یہ تو دیکھیں وہ تین سو تیرہ تھے کیسے اللہ اکبر ان میں سے ایک ایک کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں لیکن ان کا ایمان اپنی جگہ سے نہیں ٹل سکتا تھا تیرہ سال مصائب آلام مخالفتوں تکلیفوں کی بھٹی میں ڈالے گئے ہیں تب وہاں سے کندن بن کر نکلے جہاد کے لیے فکری نظریاتی روحانی تربیت کی ضرورت ان کا نظریہ صحیح ہو ان کی فکر صحیح ہو وہ روحانی طور پر اللہ سے جڑے ہوئے ہوں پھر عملی تربیت عسکری فوجی تربیت یہ بھی ضروری ہے اور جو وسائل دستیاب ہوں جنگ کے لیے ان کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے جو لوگ تربیت کے بغیر جوشیلے نعرے لگا کر جہاد کا آغاز کر دیتے ہیں وہ اپنے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں اور امت کے ساتھ بھی زیادتی کرتے ہیں اور یاد رکھیے کہ غیروں کو خوش کرتے ہیں یہ حقیقت ہے اسلام دشمن مسلم دشمن قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گروہوں ہی کو نمٹا دیا جائے ان کو کوئی بڑی عالمی سطح کی منظم تربیت یافتہ جماعت نہ بننے دیا جائے چنانچے چھوٹے چھوٹے گروہوں کو جوش دلا کر اور میدان میں لا کر وہ ختم کر دیتے ہیں اللہ تعالی اس واقعے کے ذمن میں یہ بھی سمجھا رہے جہاد کے لیے امیر کا ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ حج جہاد یہ یاد رکھیں کہ انفرادی عبادت نہیں ہے جہاد اجتماعی عبادت ہے بعض عبادتیں انفرادی ہیں وہ انفرادی طور پر کی جا سکتی ہیں نماز کے لیے اگرچہ جماعت کے ساتھ پڑھنا زیادہ فضیلت کی بات ہے لیکن نماز انفرادی عبادت ہے اکیلے بھی کی جا سکتی ہے صحرا میں بھی ایک شخص کر سکتا ہے دہاتوں میں بھی کر سکتا ہے شہروں میں بھی کر سکتا ہے کافر ملک میں بھی کر سکتا ہے فضا میں یہ عبادت کر سکتا ہے سمندر میں یہ عبادت کر سکتا ہے اگر امیر اور امام دستیاب نہیں تو بھی نماز ادا ہو سکتی ہے لیکن جہاد ایک اجتماعی عبادت ہے اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے لا اسلام اللہ بل ولا بلا الا اللہ جماعت کے بغیر اسلام نہیں اور جماعت امام کے بغیر نہیں امیر کے بغیر نہیں مسلمانوں کا کوئی امیر ہونا چاہیے کوئی امام ہونا چاہیے کوئی خلیفہ ہونا چاہیے عالم اسلام اس وقت مختلف مسائل سے دو چار ہے ان کی لمبی فہرست بیان کی جا سکتی ہے لیکن ایک بہت بڑا عالم اسلام کو جو مسئلہ درپیش ہے وہ ہے قیادت کا فقدان عالم اسلام کو کوئی قائد میسر نہیں ہے کوئی امیر کوئی امام کوئی خلیفہ میسر نہیں ہے چھوٹی چھوٹی سلطنتیں سلطنتیں اور حکومتیں بنا کر اس میں بادشاہ صدر اور وزیر اعظم بنے بیٹھے ہیں لیکن پوری امت کا ایک امام ایک امیر اور ایک خلیفہ نہیں ہیں اور نہ ہی عالمی طاقتیں اس چیز کو برداشت کریں گی کہ مسلمان کسی ایک امام کے ہاتھ پر بیت کر لیں اور مسلمان متحد ہو جائے تو اردی یہ کر رہا تھا کہ جہاد ایک اجتماعی عبادت ہے انفرادی نہیں ایک امیر کے تحت جہاد کیا جائے آپ جانتے ہیں افغانستان میں کیا ہوا جہاد کا عمل باقت زندہ کیا گیا لیکن مغربی طاقتوں نے منظم انداز میں کوشش کی کہ سارے کے سارے مجاہدین کسی ایک امام کے ہاتھ پر بیعت نہ کر لے کسی ایک جھنڈے تلے جمع نہ ہو جائیں چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہر ایک کا الگ الگ امیر مختلف قسم کے کمانڈر پھر ان کے پاس بے پنا وسائل دنیا بھر میں ان کمانڈروں کا استقبال چنانچے ان میں سے ہر ایک نے اپنے آپ کو مستقل بادشاہ سمجھنا شروع کر دیا روس کو تو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے لیکن اپنے آپ کو شکست دینے میں کامیاب نہ ہو سکے جب اپنا وقت آیا تو ان میں سے کوئی بھی امارت اور قیادت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا چنانچہ خانہ جنگی کا سلسلہ شروع ہو گیا لمبی کہانی اس میں نہیں چاہتا ارض یہ کر رہا تھا کہ جہاد کے لیے امیر کا ہونا ضروری اللہ اس آیت میں یہ بات سمجھا رہے ہیں جب بنی اسرائیل نے درخواست کی اللہ کے نبی سے کہ ہمارا کوئی امیر مقرر کر دیجئے ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں تو فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تم پر اگر جہاد فرض کر دیا جائے کتال لازم کر دیا جائے تو تم کتال نہ کرو کالو وہ مالانا اللہ نقات لفی سبیل اللہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں کتال نہ کریں مقد اخرجنا من رینا وہ ابنا انا حالانکہ ہمیں نکال دیا گیا ہمارے گھروں سے اور ہمارے بیٹوں سے جدا کر دیا گیا فلما کوتیبا علیم القتال کلیلم جب ان پر قتال فرض کر دیا گیا تو انہوں نے جہاد و کتال سے اعراض کیا اللہ یہ کہ ان میں سے چند تھوڑے سے اپنے قول پر قائم رہے باقی سب پھر گئے ڈبلو جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے نعرے لگاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اس دشمن کو برداشت نہیں کریں گے تو جب وقت کتاب آیا وقت جہاد آیا تو سب نے پیٹ پھیری الا منہم ہزاروں میں سے لاکھوں میں سے تھوڑے سے اپنی بات پر باقی رہے اللہ علی بالظالمین اور اللہ خوب جانتے ہیں ظالموں کو ظالم کون ہیں جہاد سے اراض کرنے والے یہ آیت بتا رہی ہے کہ جہاد سے اعراض کرنے والے ظالم ہیں اس لیے تو کہا کہ وہ جہاد سے پھر گئے سوائے تھوڑوں کے اور آخر میں فرمایا اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے تو مقصد یہ کہ جہاد سے اراض کرنے والے ظالم ہیں اور یہ واقعی حقیقت ہے اگر شریک طریقے سے جہاد ہو امیر بھی ہو اور جہاد کی شرائط بھی پائی جائے تو اس وقت جو لوگ جہاد سے اعراض کریں گے تو وہ ظالم ہوں گے مجموعی طور پر امت مسلمہ نے جہاد سے اعراض کر کے اپنے اوپر ظلم کیا اپنے آپ کو ذلت اور پستی میں ڈال لیا جہاد سے اعراض کر کے اور فکر یوں بگڑی کہ وہ جہاد تو کیا جس کا اسلام نے حکم دیا تھا علا کلیمت اللہ کے لیے دین کی سر کے لیے ظلم اور کفر کا سر جکانے کے لیے وہ جہاد تو نے کیا آپس میں ہی لڑنے مرنے کو جہاد کہنے لگے کہ یہی جہاد ہے اللہ اکبر یاد رکھیے یہ جہاد نہیں ہے آپس میں ایک دوسرے کا قتل ایک دوسرے پر حملے یہ جہاد نہیں ہے کسی کی بھی عبادت گاہ پر حملہ کسی بھی فرقے کے سربراہ کو فرقے کے افراد کو ہلاک کرنا یہ فتنہ و فساد ہے جہاد نہیں ہے جو کچھ ہمارے ہاں بارہ ربی البول کو ہوا اگرچہ اس کے بارے میں ابھی تک تو یہی طے نہیں ہو سکا خود کو شملہ تھا یا کچھ اور تھا ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے بم چلایا گیا اللہ ہی حقیقت جانتے ہیں ہمارے ہاں تو حقیقت کو ظاہر نہیں ہونے دیا جاتا حقیقت پر اور کوئی نہیں حکومت ہزاروں پردے ڈالنے کی کوشش کرتی ہے یہاں بڑے بڑے سانحے ہوئے بڑے بڑے لوگ قتل ہوئے بڑے بڑے فسادات ہوئے لیکن حقائق کو کھل کر سامنے نہیں آنے دیا گیا یہ ملک دو ٹکڑے ہو گیا اس پر تحقیق کے لیے کمیشن بٹھایا گیا بڑے عرصے بعد اس نے کوئی رپورٹ تیار کی لیکن وہ رپورٹ بھی پاکستان میں نہیں انڈیا میں شائع ہوئی تو جس ملک کا یہ حال ہو وہاں حقیقت کا تو پتہ چل نہیں سکتا لیکن اس حادثے سے عالمی سطح پر اسلام کا مسلمانوں کا تشخص ان کا چہرہ داغدار ہوا ہے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ مسلمان ایک ایسی قوم ہے جو کسی اور کو تو کیا آپس میں بھی ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور بارہ ربیع الاول جیسا تاریخی موقع مسلمانوں کے لیے تاریخی دن مسلمانوں کے لیے اس موقع پر بھی یہ خون خرابہ کرتے ہیں یہ دنیا کو پیغام دینے کی کوشش کی گئی تو ارض یہ کر رہا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ جہاد سے راج کرنے والے ہیں وہ ظالم ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے وکال نبیم ان اللہ قدب اسلوتا ملکا جن لوگوں نے درخواست کی تھی کہ ہمارا کوئی امیر مقرر کر دیئے ان سے اللہ کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے لیے تالوت کو امیر مقرر کیا ہے قال کہنے لگے انا یقون لہول ملک الے اوپر تالوت کو امارت کیسے حاصل ہو سکتی ہے منحق بل ملکی منہ ہم امارت کے زیادہ حقدار ہیں امارت کے جھگڑے قیادت کے جھگڑے جن کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے اصولی جھگڑے اصولی اختلاف چندے کا جھگڑا بندر بانٹ کا جھگڑا قیادت اور امارت کا جھگڑا جتنے جماعت کے ذمہ دار ہیں ان میں سے ہر ایک امیر بننا چاہتا ہے ہر ایک قیادت کا خواہاں ہے خود ہی کہہ رہے تھے کہ ہمارا کوئی امیر مقرر کر دیں اب جب اللہ کے نبی نے امیر مقرر کر دیا تو کہتے ہیں کہ اس کو امارت کیسے مل گئی امارت کے تو ہم حقدار ہیں بلم یت ساعتم منل دوسری خرابیوں کے علاوہ ایک خرابی اس میں یہ بھی ہے کہ اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی یہ تو غریب ہے فقیر ہے کنگلہ ہے یہ ہمارا امیر کیسے بن گیا یہ نکتا چینی اپنے حسب نصب پر فخر بنی اسرائیل کا مزاج بن چکا تھا انہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ ایک ایسا شخص جو مالی اتوار سے کمزور ہے اور اس کا قبیلہ بھی چھوٹا ہے اسے امارت اور قیادت کیسے مل گئی آپ جانتے ہیں کہ یعقوب علیہ اسلام کی نسل میں بارہ قبیلے تھے سب سے چھوٹا قبیلہ بن یامین تھا لوت کا تعلق اسی قبیلے سے تھا جبکہ بنی اسرائیل کا خیال یہ تھا کہ نبوت بنو لاوا کا حق ہے اور حکومت بنو یہودا کا حق ہے ان دونوں خاندانوں سے نبوت اور حکومت باہر نہیں جا سکتی جیسے ہندوؤں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ جو شخص نہ برہمن ہو نہ چھتری ہو وہ حاکم کیسے بن سکتا ہے تو اسی طریقے سے بنی اسرائیل کا خیال یہ تھا کہ جس کا تعلق نہ تو بنو لاوا سے نہ بنو یہودا سے تو اسے ہم پر امارت کیسے حاصل ہو سکتی ہے یہ ان کے ہاں تصور تھا نسلی برتری کا نسلی اور نسبی امتیازات کا یہ امتیازات تو ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹائے ہیں کہ فرما دیا گورے کو کالے پر کالے کو گورے پر عربی کو اجمی پر اجمی کو عربی پر کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں فضیلت کا معیار نہ حسب ہے نہ نسب ہے نہ مال ہے نہ دولت ہے نہ خاندان ہے نہ رنگ ہے نہ زبان ہے نہ علاقہ ہے فضیلت کا معیار تو صرف تقوا ہے جس کے پاس تقویٰ وہ فضیلت والا اسی طریقے سے ان کی ہاں بنی اسرائیل کے ہاں صاحب زدگی کا تصور تھا باپ کے بعد بیٹا بیٹے کے بعد پوتا یوں لیکن اسلام میں یہ تصور نہیں ہے یاد رکھے زدگی کا تصور نہیں ہے یہ الگ بات ہے کہ آج کل ہمارے ہاں بی صاحبزدگی کو فضیلت کا معیار بنا دیا گیا ہے چنانچہ کہیں حکومت صاحبزادے کو وراثت میں ملتی ہے کہیں جماعت ملتی ہے وراثت میں کہیں ادارے ملتے ہیں کہیں ٹرسٹ ملتے ہیں کہیں مدرسے ملتے ہیں کہیں مسجدیں ملتی ہیں وراثت میں لیکن اسلام میں یہ تصور نہیں ہے اور کہیں گدیاں ملتی ہیں خانقاہیں ملتی ہیں قبریں ملتی ہیں وراثت میں وراثت میں قبریں ملتی ہیں مسندیں ملتی ہیں میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد زاغوں کے تصرف میں ہے اقابوں کے نشیمن میں میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد اپنے اندر کوئی صلاحیت نہیں ابا جان پیر تھے بیٹا بھی پیر بن گیا نراش میں ملی ہے مسند ارشاد زاغوں کے تصرف میں ہے اکابوں کے نشیر.